پکڑ لے سہو جڑی شہر سمنا بھرما روک جا جائے اللہ, <اللہ تم آج وہ بھی پکڑ کر مولا سونے نے فرمایا وہ شیطان نے پیچھے نہ چلیا جے نفش د چل جے مولا سونے نے فرمایا برباد کرنا چاہتا ہے برباد کرنا چاہتا ہے برباد کرنا چاہتا ہے جہاں تور کرنا چاہیے چل رہو مشینے رسول پختو میں تک मेरे मेरे महबूब के पिछे चलिया जे जे शायद का हुक्म आवे करण कर लिया जे रुकन हुरमावण रुक जाया क्यों मेरा हरीब भी थोड़ा खैर था मैं रब भी थोड़ा है بولو یار رب رسول خیر او تے خیر خا ہی کرتے خدا دی قسم کر کے مگر پھر بھی ہے کہ شیطان دشمن کم ہوندے پوریا کر لیں دنیا اصے اس پاس نہیں لگ پاس نہیں بڑا جی فلسفا فلسفا فلسفا جی تھوڑا دشمن تھوڑا دھوجے یار عجیب فلسفہ سوچنے دشمن شیزان بلاوے سج کے جانے کا مطلب ہے شیزان نشمن من جو فرمائی وہ دشمن منگو جا دنیا کا رسم نے گرو پلایا دیں پینا تو شیطان نے بلاوے پیتا جان کی بلاوا ہے ان سارا بہڑی رسم یہ بیاں رسم یہ شیتان بلاوا نہیں اے شیطان یا نہیں یا شیتان دینے دیا یا نہیں لیکن افسوس کی گل ہے اج رب رسول اسکول پاس نہیں لگے شیسان آلے پاس حج بج کے جانے لس لس کے جانے بڑے جنابے والی والی والی بڑے جذبے نال نا نا بڑے شوق نال جانے جدھر شیتان کی راہ جایا جے اگر چلنا ہو چلنا ہوئے سونے یار چلے جے شیطے جس میرے پگلی والے یار پیچھے چلو گے رسم نکاہ سنت نکاح سالت میرے سونے نبی نے فرمائی نکاہ سی نکاح میری سنت لکھا ہزاراں حرام نے شناخف لیا پٹاخیا لا مالو دولت والی مراسی دے دے دے دے خدا کی قسم کر کے شری نہ وقت نو کرنا جائے اس واسطے میرے باپ لگی نے فنوایا ہر شیر حرام کلو الحرام گریال آدر نے اس ہدیس پاگ نقل, نقل فرمائی اپنے مشہور مشالے ناس آپ نے شاہ جی رسالہ لکھا اس رسالے مگر چار کم سوا یا رسول اللہ کہ چار کم نے میرے آقا نے ایمدار نے فرمایا ایک تیر اندازی کرنا چنگی تیاری ایک اپنا گھوڑا ایک جناب والی اپنے بیوی بچیا بت کراقی ہر ہرانے ہر کھیل ہرانے کیوں یہ سنا بندہ کھیل کھیل دے जाए हो गए की get है get... क्रिकेट والی بال لوڈو جا گیا اتنے مسرو بیٹھا ہے گیم چیزے پامیں جنابے والی کھیل سماش بی پر تین پتا نہیں وقت کنتی ہے ہر بغیر خدایا کم ہے جڑا شریعت باقی ہر کام کم کی ہے ذکر ہوں یہ دسنا پہ گا ذکر کنو آ اللہ امام گلالی امام گلالی گول اسلام امام گلالی آپ فرماؤ فرمائے ذکر ذکر آئے ذکر مہاد बंदा रब सोने का ना, ना पुकारे रब सोने का जिक्र गले बहादे का नही फरमाया जिकर इस शायद नाम बंदा हर वे हर वे हर रम कम की मुकाबला करे ہر مطابق کرے ہر ویل بھی شکر چود دے دینی دے شاسی کرے مطابق کرے نکاح کرے پدار جو شریت کے مطابق جو مسیت جو شریت کے مطابق جو لریٹ جو شریت کے مطابق کرے مطابق کرے بول شری مطابق بولے ہسے شریر کے مطابق ہسے سوے شریعت کے مطابق سوے شریعر مطابق کے مطابق بولے گا تو ایسم ہر ویلے نکاری جائے گا ہر شریعت مطابق تیرا ہر کام شریعت مطابق ہوئے کر سکے ہر ویلے ہی تیرا نکر ہو رہا کر کے بزرگ فرما نے فرمایا مومن کا کوئی لمحہ جکرے خدا تو خالی مزر نہیں مومن جڑا بھی جس ویلے جدو بھی کوئی کم کر دے شریعت مطابق کر دے حکمیر سونے رب سونے کی رب سونے تا میرا پیر باہو فرو جوارا سو پڑھایا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> gaya khul gayi as sat everybody تو بغیر گزرتا نہیں ہر ویل اپنی فکر جد بھی مطابق کرا چیز ذکر دے خلاف نہ ہوتا یہ ہر رہے گا قربان جاوا کہا میرے آقا کا نام نے فرمایا ہے ایک ذکر تا ایک ذکر تو علاوہ سارے خان کھیل سماجی لے دنیا میں کھیل سماجی لے وہ کھیل سماجی ہے جن نڈ کے دنیا کے مطابق وہ کھیل سب سے وہ حرام سونے نبی نے حرام اور جس کرنا حرام ہوئے ویخنا بھی حرام جس کام کا کرنا ہر میں مثال دینا سنا کرنا ہر جنا دیکھنا بھی حران قربان جانا بھی حرام تو اور خدا بھی وہ اپنے پریت فکر چہ دین پری فکر کرنا ہوئی رب سونے دا بھی کرو نارائن دے میدان آباد سینما آباد اسٹیڈیم آباد کرکٹ کا میچ ٹی وی چ لگا پہ آدر باہر بیٹے کئی منت من بیٹھے آئی فکرمند کوئی خوش ہوئے عجیب گل خدا کی قسم کر گیا اسی سال دا بندہ بھی ہوگی پی ہو لگا پہ میچ لگا گیا جنابے والی ادم کرنا اس میچ نو دا وقت کا کردار اج کیوں تو بیدار ہو گئی دین تو بیدار ہو گئی نوازا تو بیدار ہو گئی قرآن تو اج بےدار ہو گئے رب د رڑیاں دا کرکٹ میدان نے وہ بارے میرے آپ دار نے ہے ہر کھیل حرام ہے اور خاص کر کے وہ کھیل جہود آ شد حرام آج شریف رمدان سارا سی میں باپ سنا سر آئے میں آواز میں میون پتا لگا ہے موڑا دارے سارے کٹے ہو گئے چار ہند مٹو چیٹے چار دوسری چیٹے میںب لوگ نے خاص کر روٹنے میں رو دیا اندازہ جس قوم لا ہرام کاری جس قوم لکڑی حالانکہ مومن خدا فراغت نہیں لگتی خدا نہیں ہوتا باقی دنیا کے کام کرنے لگتا یہ تو مومن ہے اور جڑا اس وقت اس وقت ہر ناج یہ ہوئی شادی رسم کوئی جناب مہندی پہ لگی گالیں پیدل بندوقہ شرلیاں پہ کوئی کوئی پچیسرے گول <سؤال> پی مارے پہ خدا دی قسم کر گیا آرنا پہ نچدیاں دی شادی اے بھی نو لانت آ گئی ودولہ کرتے کیمرے والے پہلے ندارے لوکلے نہیں بندہ گپی ویخیا یہو جہ خرے منگونے جی اپنی شادی سٹ کے سکے آخر مر خوشرے نہیں ترین دس جن رسم شادی نچی اس اپنی نو غیر محرم مرد جی غیر مرد ان شرم نہیں ہزار یہ مطلب ہے سڈے اسلام عورت غیر محرم دے شرم حیا کوئی غیر محرم غیر محرم نگاہ عورت سے علی گلے پر شرم اذا ہوا اربی مقولے جدو حیا مر جائے جو مرضی کر جو مرضی کرم آیا نہوک رسم یہ بگیرتیاں شریعت پا درجہ دیں بھئی تھی فڑی نرانی تڑی ہے پلیا تھی فری ساریاں ہلا ملا کے جناب اپنا معاشرہ بنا بیٹھے خدا بھی قسم کر گیا نا بلکہ رسم لہل تین رسم نو مٹام رسم نو ختم کرنا توجہ نہیں فرمائی خدا کی قسم کر کے نا رسمگی جنا پیسہ لگ رہی جن پیسہ خرچ سب فضول ہے میرے آگا نامدار نے فرمایا تین چیزوں کا خاتمہ خراب ہوا تی لوکال لوکال قطرت سنوال مال, مال تو بندے کا وکار بھی ختم ہو جائے عزت بھی ختم ہو جی اور خاتمہ برے لاحق ہو جائے ضرورت زیادہ کی کال کرنا بے حد کی بکنا پکنا جی میں جربے علی گانے گا آپ گانے سننے والے آتے بے حوقا شیر لکھن والے لوگ آتے مال کرنا کسرت سوال چیز کی موجودگی یعنی پھر کسی ہاتھ پھیلانا سوال کرنا یہ تین چیزاں بندے آبرو وکار تباہوں برباد کر وسیراہران سینج بیٹھے ہوئے بادشاہ گئی ایک ہوں کیا? کیا? ایک ایک دا لے گیا ایک ہوگا بادشاہ سارے بولے سونے بھی کوئی لبڑے لو تھی بدار بدار گے یار ہوے نہ لوگوں کا مذاق بڑا ہے بندہ پاگ قربانا پزار آ گیا پریشان واپس آدیا راستے اللہ کاشانے پتا نہیں بنے گا چلو ایک لب جا دو لب جا جی فکیر پوچھ لے وہ چیری شہباد سارے ہاتھی سی با بلیر دسا ہونا لے کے فقیر بلی فکیر فرموا فکیر فرمو دے پیسے پیسے پھڑا پے لے کے درسلے th وزیر نہیں آئی تک نہیں اپ لیکن جہے فکیر فکیر یہ ترم لگ اپنے یہ ترم لگ بن جاتے क्योंकि کیونکہ خاص لوگ آتے <مید> خاص لوگ ہوں نے پھر خاص ہی خاص گانا نو سمجھتے نے نہیں سمجھ سکتا آس آیا گے اور نہیں بونا چھپی کرلی آ شادی بل آر کرلی پکا ہوتے آئے ہوئے نہیںانا اللہ محمد اللہ فقیر نے پیسے فاڑ لے بار بازار جا دی مٹھائی خریدی ایک روپیہ جرائم والی مجاہد جہاد میں جا رہے واپس آگے خوسرے پیر رچے سن چلتا اللہ فقیر واپس آ گیا بادشاہ کیا فقی کی لے کے آئے آپ نے فرمایا نہیں لے آیا नहीं ले आया। चाहिए बारिश आए हूं दे आपने मिठाई कट्टी है फरवाया लाए था जीवे खादा जाएगा लैखा हो लगेगा गंदी बन जाने مولا سونے دی بارگاہ جمع ہو گیا وہ جانے رب سونے نے تینو واپس کر دینا فکیرے لے گئے جیڑا بندہ تو تھل اتریات متا ختم متا ختم ہوں گند بن کے نہیں قربان جا مس جیڑا اللہ بھی راہ مولا سونے بارگاہ جمع ہو گئے یعنی گل بتا ہے مال نو کرنا بے گرتی بے تے چل بے شرمی سے ل ضرورت نہ قسم کر گیا کہ وہ مال ہے جنیاں نہ آگاہ نہ اتے کما نے نہ اتے کما نے چلوا کروا گیا ہے اور جمع ہو گیا روپا وے مہولا سونا بارے سوال گرم شریف تر منی وقت تھوڑے میں بیان کر کے میرے سونے نے بیلے فرمایا میران کو جب تک پانچ چیزوں دا جواب نہ تین امر دیتی جوانی کٹ تیسری جید مولا سونا پوچھے گا کمائی پنج چیز بارے سوال ہوئے مگر بندہ مدان تین جا سکے گا بند جیسے لکھا کروڑا ਦੇ سلول کم خرچ کر سکنے سب کا قرآن فرما ہے رب کا قرآن فرمو گا فرمایا والے فضول لائیڈا ہنل اخوان الشیاطین سونا فرما فرمائی فدول خرچی کرانا بھی جہنم بن گیا وہ شیتان میں نا جاوے گا خدا بھی قسم کر گیا نا شیتان شیتان ملنی تے اپنی جی شیطانے مولا میرے رسول لے لیا جے وما نقل <سؤال> ہوں جہی شاید روک روک جا جی مطلب میرا محبوب کا بھی خیر خا ہے آخرت کا بھی خیر خاص گوسا نہیں جانتے تھوڑے بننا کی ہونا آخرت کہ تھوڑی خبر دیشر اگ جنابے والی والی جنتوں رخ کا معاملہ کی محبوب سب خوشی جان جائے لہذا اپنی مرضی نہ جو میرا محبوب فرماوے وہ نکریا جی میرے سونے محبوب جد میرے دے پیچھے چلو گے اتاعت اتاعت تeshat محبوب تeshat بھی کرو گے بخولا اتباع بات میرے حبیب کی کرنی نال میں محبت بھی فرما گا تھے گنا فرمایا مقامات وی بھی حبیب خدا دی رضا بھی جنت بھی لبے لب ملے رب وی راضی رسول وی راضی دنیا وی آ لا وی بھی سارا کچھ لبا ہے پر کام کی کرنا کام کی کرنا کم ار جو سونا فرماوے فرما کر فرماوے یار مہنگا سے نہیں تو نہیں کراسے آئی اث تے خسارے بن گئے نقصان دے آدی بن گئے ظلم بن گئے لیکن جدو وقت جدو شائیا نے مٹی پا کے گھر ٹوڑ جانا مغروم مل کر نے آ جائے سامنے سونے لبی کی سورت ہونی فرشتیا پوچھنا ایک اوت قدر پہنی سونے دین بھی سونے لبی احکام دی قدر اتر بہنی ہے سر فرمند نے فرمایا کر سفدار امال قدر پیرا معلوم ہو سی او قدر نبی نقصان بغیر اج مول مارنا تے پیر بھی اکے سنتو سنت تو جو ہے سنتے سونا پیڑ فرما شیتان دی ادان شیتان دی ادان ای ماشاء اللہ رب بچا نہیں آ رب بچا ہر بندے برے بندے بھی چنگائی دہشت چنگے بھی روسر جدو حاجی صحبان حج ن اگے لالو رواؤں سب کی بات نہیں ہے اکثریت کی بات ہے اور جو اکثر کا حکم ہوتا ہے حکم الاکثر للکل ہوتا ہے اکثریت کا حکم جو ہے وہ کلک رکھتا واپس اگے نالے ہوئے ساری زندگی ساری زندگی جد شان جدو ات مار دی تیر واگ لگے پاکستان چل میں اتنے تو میں تے بٹے مار دیا نا تو چل پاکستان مکیا مذاکرات ماما ٹو گیا ٹو گیا ٹو گیا حاج تاپس آن ڈے واپس آئی او, او جناب مامے نو مبارک دینگیادت کر مبارک بھی دے عادت بھی کر آخ یار بنیا کی واپس آیا شیطان نو وٹے پہ مارتا پیر تر کیا لت پا بنیا پتا کی ماما جی ساری امر یاری شیتان تارے بٹے اتنے ساری شرابا پیندے برداشت ہے مولہ سونے فرما دشمن جان کا بھی دشمن ہے دشمن مال کا بھی دشمن اولاد کا بھی دشمن عزت کا بھی دشمن آپ رو دشمن ہے یہ تو دشمن تندرست ہوو خوشخرم ہوو عزت آبرو نال کرو نہیں برداشت کر دنیات بھی ہو پر خدا تک قسم کر کے آنا جہ اقلمند لوگان سن دے وہ آدھے یار گل وہ ٹھیک ہے آپ تے دنیا بھی جانتے جڑی چپ گئی جڑی موجود نے جیڑی آوڑ والی سونے نبی نے شیطان کے بلاوے سے نام نہیں تو تباہ برباد ہو جائے گا حکم آیا جدو میرا سونا بلاو تو میرے آل آدر سرکار کو کسی بندے سوال کیا ہے پوچھا ہے کہ جناب جس شادی کے اندر رنا کا پردہ نہ ہوپٹے نہ ہو لال ہوجے ہو جناب والی حرام کاریاں ہو رنا ناچ ہوے خسرے نچنتی ہوے بھی بجنے ایسیا شادیاں یا نہیں حضرت اشا محمد رضو رضو عاشق مستفا حبیب محبوب کبریا آپ جو کسی پوچھے حضور جتھے بہڑے کم ہو مسم ہوئی ساسرا تئی نو رات کوئی ناسرا تئی آسرات پھر عورتان دے اندر جانا جہد ہے پھر میرے حضرت پاسبان شان رسالت حالت نے پاسبان شریعت مصطفیٰ نے آپ نے اس اندر چار ورکے لکھ سکے تے او تے تے او سارے کلام کہ ایسی شادی کے مومن دے دے دا جانا حرام نہ جائے تو اب مسلمان نہیں جا سکتا مسلمان نے اپنے اج کل اگر کوئی بندہ اپنی شادی کے محفل چکر آکری چکراوے کسے مولوی نو دین دا بیان چکرا شادی یا میں دے شادی ہو مومن تے اپنے برادری پر جڑا خالے خالے برادری میڑیا ندرو سن دے دے <apostlemême> <قرور> مرضی آخو تے مرض اپنے یار در اصل گل یہ برادری جناب دین دور ہو گئے اچھا دین تٹ گئے دی وغیرہ تے صحابہ دوری شادی نبی شادیاں نہیں نہیں اسلام دا دور دورہ اسلام آیا اگر کوئی بندہ اسلام سے عمل چا کرے دن رکھ لیا اپنا پل کی آئی اور میں کیا تین پتا کی سنی آ سننی کہیں سنی کون آنیا دیا بھی قسم نے یار ہر شہر ہر شہر چھ چھ کوالٹیاں آ گئیں بندے ہیں ایک نمبر دو نمبر ایک نمبر دے چی نمبر تک سالم تالم تالم پر سالم تو راستہ گجرات ویر سید گیلانی رحمت اللہ شریف جلال پور بٹیا پنڈی خانقا ڈوگر الاق سید, تا پیر سید گلانی رحمت اللہ تعالی آب سردار کتابیا جناب جو رگڑے دیتے ٹی وی نو جو کالج نو دکھے سال بندے کا پڑ پڑھ کے دل ٹھر جی پچھلیا پچھلیا نے اپنے پیو ددے دیا کتاباں دفل رکھ سک نہا بھی یار اور جانا کمائی کھا کھانے بیٹھے کھا رہے دشمنی بھی دفے بھی کتاباں پہ لگ رہے نے پر سن کے ج رب سونا رب سونا لیکن پچھلے دفاع رکھیے کی نے جی ماشاء اللہ خاجا صاحب جناب روضہ شریف گندے سارے بٹورن نا اقبال فرمودا فرمایا میرا سیا سرو خوبے اگا پہ نشے تو سرو نشے جڑے پہلے سر وہ سر پچھلے آئے تا کر کے پہلے بھی اسمت نو سلام کراؤں پچھلے آ ساڈے ہاتھ می راس میں آئی ہوسرت رکھا نشے بادہ دے آگلے کان بیٹھے پچھلے آنے پابندی لواز میرے ماسوم سسو شا گلا اپنے اصلی تے نقلی اصلی نکلی ندم نے اصلی پتہ لگ جائے آپ نے پوری نظم لکھی ہے لیکن میں پہلا شیر سنا کلام شاہ صاحب نے او اکیلا بہت بن گئے نا میں آیا تین پتہ ہی نہیں اس لیے سننی ہونا سنا وا فرموندے فرمائی اصلی نکلی پہلے نکلی تارو کرایا اصلی گی آ فرمند نے فرمایا نکلی سلی اور دل خوش رے ہیں نچو دے دین مطابق شادی شادیاں میں شادی کرتے ری پتا ہے اس قوم نو سنیت ہے شاد ہے فرما نے فرمایا شادیاں شادی خوسرے ہیں نسوے اصلی سلی وہ شادیاں یارا میلا اپنی شادی نو گوالا کرے گا لیکن ایسا کم کے مطابق میں آخیا دین اسلام کا ٹھیک صرف نہ لیا ہو سم کر کے بریلوی ہے نا بریلوی اصی اپنے بریلوی الحمدللہ یہ مسلک نہیں بریلوی مسلک نہیں یہ نسبت تیار ہوا سنی تو نچاوے خوفرے دنجر ایک سنائی بریلوی بریلوی نہیں ہے <تصفيق> توجو <وہ> ہے <تصفيق> <اینا، جو اینا، تصف> نا قربان جان جا نہ منالی جد فتو کی گل آد پہ ہرادر ہم کسی کوئی جو ہے نا جیویں بڑا لرد پنجرے بلا بڑ پے وہ ہے جرضی آ سن کچھ اصل کچھ نہیں آتے سانو پجر آخو پر کملا جڑا آنے والا دشمن او ایویں نہیں ہوتا کرن بلا میرے امریکہ سارے مور جناب جن مرلی چیری ادا کی قسم کر گیا سارا نے ساری قوم نو ہاتھ پایا ان آخ ج بچا سار جیتے لگا کو لگا روی سان نظرانہ ملتا رہے سارے سو بی جی مرضی چیری رکھو جنوں مرضی چھیرو اس کا چکو ظلم کرو جانا مارو مال مارو اولاد مارو جو مرضی کرو قوم لٹ دی لہے لئیے لے مری چر ہے پر پلا پر بن گئے وہ میں آخر نا برا بنے بنے اصلی سلی بنے دیسی بڑے خدا بھی قسم کر گیا نا دیسی اصلیل مرغا جھے بھی بیٹھا ہوئے گا جد ان پہلے کوشش کرنی لڑائی اگو کم آ رہا ہے پھر ان دی کوشش ہو جان بچاو نہیں سک جان نہیں بچا سکتا باوے مرے گا رولا ضرور پاوگا آواز ضرور اٹھا دیشیوں مطلب دشمن کی پچھان رکھ دیں یہ ساڈے جت دے لوگ دیسی لوگ پھر دشمن دی پچھان ہوتی ہے جیلر دشمن جہاں سچی گلے دشمن خدا دِقم کرنا عقل مندی جیڑا تری دنیا بچا تیری آخرت بچا مرے اصل سجن سے مسئلہ یہ سان چاہی سب رکھوا لے آگ نے فرمایا جگ دم ہوج دیاں بلینکیاں ہومن لا جے اتے مسلمان ل جوے دین دن دن قربان جا جاو قربان جاو قربان جاو ایک صحابی سفر فرما رہے نال غلام سی جاندیا جاندیا سیا کن جگل کن جنگل دے گئے ہو گئے دور ہو کے راہ تٹ کے تھوڑی دیر بعد گلاب نو اشارہ فرما دے فرما آواز آ رہی ہے کیا جی تنگگی سونے مکئی ہے سلدا او ٹھے دراہ پہ آئے بلا مرد کردہ انج کیوں کیتا فرمایا میں اپنے سونے یار میںا نوی باغ سفر کر رہا سا سازی آواز آئی سونے نما چگلا دے لے گئے جس ویلے آواز بک جے میرے یار نے چیزاں میں اس واسطے اپنے یار سنائی خدا نبی سونا سات سنے راہ ہٹ دون راہت ہٹ جا یہ سنت کھلا یہ حلال ہو سکتا ہے قربان جاو میرا ایمان سیل فرما بیمار کربلا جدو میرے نات پہ مینو اپنے آپلی یاد آ ہے امام قاتلی یاد آج کل محبت دا دعویٰ چوکھا ہاں چوبی گھنٹے سال اتنا خالی دعو تار کوئی کر سکتا ہے پر توڑ کسے دا کام نہیں ہر کوئی جی مسلم ہیں ہم عاشق ہیں ہم آشق کے رسول ہیں کوئی کہتا ہے جی میں آشق کے پنچن ہوں کوئی کہتا ہے جی میں آشقی علی ہوں کوئی کہتا ہے جی میں آشق حسین ہوں پر میں آخیا ایک ہے دعوی ایک ہے عمل دعویٰ اور عمل اور دعو کرنا سوکھی دعوے کے مطابق کمل کر کے وکھونا اور اپنے دعوے مطابق, داعت مطابق عمل کر کے وہ جو لیں گے فرمائی سوئے حکی khu ke de man اللہ جد مبارکتائی چطانی تے سونے لگی نے فرمایا جس کامت جس کام دی ابتدا اللہ سوا کی جاوے رب دے ربر چٹ کے بہو اج سم اجزہ کا فرمایا او کم کبھی پورا ہو سکتا او کم کبھی توڑ چڑھ سک بی ناراض مرد ناراض کوئی نہ کوئی شیتنے کا سبب بن جائے ابتدار ابتدا رب رسول بنا فرمانی تو ہوئی نا یہ کم کدی دوڑ چڑھ سکتا فرمانے رسول فرمان رسول کی رہی برکت کی جتھے شیطان آ جاوے اتنے برکت نہیں جتھے شیطان نہ ہو برکت اس ویل جہ مبارک قدمت آغاز ابتدا اللہ تعالی دے ذکر نال رب دے ذکر نال کی مولا سونے دے ذکر کیتی جانے. خدا کی قسم کر کے پھر کم وگرنا حالات رس اے دین جم مستفا برکت مسلمانوں نا پناہ ہد بھی جیتی ہے جیتی تی نے سونے نبی نے اسلام دی نہ ہی پھڑ کے رکھو تا کہ جد بھی کوئی اور جیڑے اپنے ابتداء انتہار ذکر خدا برکت بھی اولادا بھی فرما بردار ہوں سر ہیائی سن اج بند پر مرد ان مڑ ساڈے ندارے مولویوں دہلی چ ہو دل ہونا چاہیے ایک پاس پندرہ کندھ نو رکھ ایک پاس سونے ندی کے گھر والی ماوا نو اگر پردے کا حکم صحابیاں ہو سکتا ہے بطور آ سکو نبی کیوں, برکت کیوں, سو روپئے کی جتی جی منٹ نظر بچی اس ہاں جی اربات ویسی اسے کمینے تلے شکار واسطے کہ عزت دا احساس ہے ایمان نہیں ہمدردی سے ہے نہیں کسی بہن اپنی ماں بہن سے تجربہ سے مشاہدہ گیتا اج کل اس مخلوط نظام شادی جنا جنا ہوں پنا پنا مردوں اور تینو آخری مسئلہ دس گل مقام تین پتا ہونا چاہیے میرے پاگ لگی سرور اپنی واسطے کی گھر عورت واسطے کی کریم مہن کی اما پاک نے فرمایا او غیر نو نو او غیر نو نو شہروں عورت واسطے سب سرے تڑے سر نال مرد وا بھی حد رکھیے اپنی نگرانی رکھنے اور اپنی نگرانی رکھ مرد, مرد مومن ہوا حفاظت کران در سونے بندہ تین چیزوں کی سمانت میم دے ندی زمانت میں بہت بچے وہ سونے آپ کی میرے آخدار نے فرمایا ایک ندر دوسری زبان تیسری شرم دے میری مرضی مطابق استعمال کر جتھ میرا تین نا استعمال کر جنگت ضمانت میں ہے کوئی ایک ہزارہ بزرگ ہزارہ رات بیان ایک بزرگ دی گل سنا ایک عورت سی وقت شرط رکھی میں لوگ مرد میرے شریفرد رکھے گا زمانا بھی ہے اجا لگ جائے مرد کا مطالبہ میں پردے چہوں گی کرمالیاں جانے میں یہ لوگ آزادی چاہیے میں لات میں دفتر بھی جان گپ شپ بھی لڑے چ نہیں لے سکتی اج تو وار سے شاہ ویروار دو تھری جی جی تھری جی فور جی وہ تھری جی فور جی ابا جی کتھو لبے ابا جی گئے تھری جی فور جی آئے ان نے ڈیڈی بنا ڈیڈیا نے بازار کھولے گیر یہ تجربہ ہوسل ماں پیوا نہ ہو اس نسل دے آدھے اور جڑی اما دی مطابق جی ہو سارے پر اس ویل او مبارک دور سن ہوں تو منہ بار پڑ اے ہاں میں پپو لو پپو را چار بار اس طرح منہ چار توجہ ہے ہو دہڑی تاں کر کے بال جو جمپ ہو رات بچہ پریشان ہوا ابے منہ سے ہاتھ مارے اما مہت مارے پتا نہیں آئی گا سر بڑھیاں اج کل شر آم فردیاں ہوگیا بازار قربان مرشد پاک مرشد باغ کی نگاہ مولا میں کل بن رہے پیو میں لیکن جدیاں نے یہاں فٹ پتا لگ جان مرت پیا مرد پی مردے مرد چہرے سے جدو ویلیاں فٹ پتا لگ جاتا بھائی مرد آؤ لہٰذا مرد تو پردہ ضروری میں چلو ہے اپنے فارغ نے ایسا بھی فارغ نہیں مرد جینت مرد مرد عصمت پر وقت آ گیا جی میں پھیرا ٹوڑا کرنا ہے میں تو ازا کرنی ہے میں تو اپنے حق پورے کرنے میں او زمانہ سی بچیاں شرم تو اور جس مرد دی شادی دی بیچارہ شرم مجھ ہوں فرماشا یہ فرمائشا نو بارشانے اپنی دے دور پھریا اٹھ گئی توریا دری تلے ہوا گلا بڑے میں سندر دری دئی نار چاد نیڑھ نار چادری نارائ ماں باپ خبردار اگر میرا نکاح کرنا پردے رشتہ لے آ مرد لبیا ہے نکاح ہو گئے شادی ہو گئی پہلا ہو حالت پردے پیدا ہوئے گزارا نہیں کروٹی لے کے آئی کری دے اندر میں کھیتی باڑی کرنا تین روٹی پہنچائی گا ریسا بر کے ت ہجاب تایا دوسرا بال پیدا ہو پی دوسرے بال کال پیو کروا لئے گزارا اتر ہی نہیں چلتا ہوں میرے نال کرایا کر کھیت چم کرا لگ پی اس حال کی سرا پما ایک دن پیو بڑا پردہ, پردہ, پردہ کردی بی دیا ہوں ظلم تم بیلم ت تے لیکن میں جڑا پرتا ہے میں اپنی اولاد آئی ہوں مرد مرد جرد مرد کا سوچیا ہوں اور ماں باپ نے دسیا ہوں شاید شادی کو ہزور پردے فرمایا وہ جڑی بکری ہر بننے کے منہ مارے کلے کیا دال ہے کیا حکمت فرمایا بکری ہر فصل مارے او جی کلے بنو گے نہ تو کرے ہر ایک مارت کی خدمت آپ گرم کر لوگ آخر ہر پاس حکمت قلعے رب سونے مرد دی خدمت رکھنے ادارہ لکھا نے پر ساری نہیں ہو کر سا جس پر کمال انہیں آخیا کی میں ہن تین وکھا اپنے والے اپنے والر اسچیچی رو لگ جڑا پہلے سال جنیا سی انہیں پوچھا اما کی بنے اما کہ مارے جی تائن تین لگ گیا تین باد نے چپ کر پوچھے اما کیے پیو مارے انہیں آبے چیڑ انہیں آخری دو چار سکھایا کر روکے روی کیوں بنیائی جسل آیا میں ان پر کمال ہے مارے الٹا پردے چمن والا خفا بھی میرے سے پیا کہ تیرے سائن سائن جی جی جی مار بھی لیا جمے صرف گالا کال پوری بگیرتی جمے انہیں آگیا کلو جا سی وہ سر کھولن تیار ہو گیا بیٹے آن گیا گیا اسلام کی عظمت رکھے اس واسطے رکھے کہ جمن یا محمد بن قاسم ہوا سلاح الدین یو پی ہوا صاحب کی گل سے گل نکل رہی میاں سے فرمود نے فرمایا تمے دیول کوڑی تم تمے دیول اے اثر ہو رہی بیا چی با دے Tom